اب یہ طویل رقوط جو ہے یہ ہے حدور سے خطاب میں تنظیل اور رب العال اور یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ تنظیل ہے تمام جہانوں کے پرمر کی اس کی طرف سے نادل کی جا رہی ہے نز الب الروہ ال امین اس کو لے کر اترے ہیں یا اس کو اتارا ہے روح الامین نے ار روح الامین امین فرشتہ یعنی حضرت جبرعیل علیہ السلط وسلام علاقل کا آپ کے دل پر اس کو میں نے بارہا اس سے پہلے کوٹ کیا ہے کہ وہی کا محبت جو ہے جہاں وہی نازل ہوتی ہے وہ قلب محمدی اور قلب کے اندر جو روح محمدی ہے وہی رسیپینٹ ہے وہی کی ہمارا جو انسانی علم ہے ایکوائرڈ نالج وہ سما بسر حواس خمسہ کے ذریعے سے جو معلومات ملتی ہیں انہیں یہ یہ فواد یہ کمپیوٹر یہ ان کو پروسیس کرتا ہے اس سے ہمارا علم بڑھ رہا ہے ایک علم وہ ہے جو براہ راست قلب کے اوپر آتا ہے فرشتے کے ذریعے سے یہ القا الہام عام انسانوں کے لیے بھی رویائے ساز سچا خواب کبھی دکھا دیا اللہ نے جو واقعہ ابھی ہونے والا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا وہ کہاں سے دیکھ لیا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے وہ بلکہ یہ کہ وہ درحقیقت کو وہ اس کلب کے اوپر وارد کیا گیا ہے تو یہ جو ہے یہ وہی یہ ہے ریل knowledge اور اس کی ایک شکل وہ ہے جو محفوظ ہوتی ہے جو فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے جس کی حفاظت کا پورا بندوبست ہوتا ہے جس میں شیاطین کی کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی وہ صرف انبیاء کے لیے تھی اس وہی کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا البتہ الہام رویا کشف یہ چیزیں ابھی اب ہیں لیکن یہ حجت نہیں ہے دین میں دین میں حجت قرآن اور سنت باقی کوئی شے حجت نہیں ہے ہاں کسی کا اپنا کشف جو ہے وہ ذاتی کشف اس کا اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے ذاتی الہام اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے ذاتی طور پر اس کے لیے حجت بن جائے گا لیکن کسی دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہے میں مانوں یا نہ مان میرا اختیار ہوگا آپ کا کشف جو ہے میرے لیے دلیل نہیں ہے میرا کشف آپ کے لیے دلیل نہیں ہے البتہ یہ قرآن دلیل ہے اور سنت رسول دلیل ہے نز البین رح ال امین اللہ کل بے کل تاکہ آپ بن جائیں خبردار کرنے والوں میں بے لسان عربی مبین اور یہ نازل ہوا ہے اس زبان میں کہ جو بڑی روشن کھلی عربی زبان ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور یقیناً یہ پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے یعنی یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے پرانے صحیفوں میں پیشن گوئیاں تھیں اور یا یہ مطلب ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں اس کے جو بنیادی جو کنٹینٹس ہیں وہ پچھلے کتابوں میں بھی آئے ہیں تورات کی تعلیمات بھی بنیادی طور پر یہی تھی جو اس قرآن کی ہے وہ تو صرف کہیں کہیں شریعت کے تفصیلی احکام میں فرق واقع ہوا ہے تو جو بھی پرانی کتابیں آئی ہیں جو پہلی آئی ہیں صحیح سے آئے ہیں ان میں بھی قرآن کی تعلیم موجود تھی قرآن در حقیقت ان کا متمم ہے اتمام کیا ہے قرآن نے تکمیل کی ہے وحو لفیظ ذبر الاولین اولم یق الحم آیتن یالم علما بنی اسرائیل کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علمائے بنی اسرائیل ولیسائی کے علماء جانتے ہیں کہ یہ جو کتاب آ رہی ہے محمد رسول اللہ کی جو میسط ہوئی ہے وہ یقیناً اللہ کی جانب سے ہے ولاباد آجمین اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازک کر دیا ہوتا کسی اجمی پر فقرا ماں کالو بہی مؤمنین اور وہ ان کو پڑھ سناتا ہے یہ قرآن تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے یعنی کہ وہ تو پھر کھلا موجودہ ہو جاتا کہ ایک اجمی شخص ہے جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ آ کر عربی قرآن سنا رہا ہے ہم یہ بھی کر سکتے تھے لیکن پھر بھی یہ ماننے والے نہیں تھے گزالے کا سلق نہ المجرمین اسی طریقے سے ہم نے اسے ان کے مجرموں کے دلوں کے اندر اس انکار کو گھسا دیا ہے انکار ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے لاکھ موضوع دکھا دیے جائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں لا یومین بہی حتیہ یعب العذاب العلیم یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر یہاں تک کہ جب تک کہ دیکھ نہ لے ادر عذاب کو پیات یا ہوں تو پھر وہ آئے گا ان پر اچانک وہ حملہ یشرور اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا پلو حل نہن منظر اس وقت یہ کہیں گے کہ کسی طرح کوئی مہلت مل سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹالا جا سکتا ہے حل بنا لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں لے آؤ جلدی سے عذاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تنگ آ چکے ہیں تمہاری باتیں سن سن کر افا افرب عذابست تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے افر اے تعمت تنا سنیم تو دیکھیے اگر ہم انہیں چند سال اور بھی یہاں پہ رہنے کا بسنے کا فائدہ اٹھانے کا اگر ہم کو ان کو مزید مہلت دے دیں سب میں جا ہوں پھر آئے وہ آزاد ان پر جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے ماں اگنا ان ماں کانو تو یہ سارا مال و متائیں دنیا بھی جو ہم انہیں دے رہے ہیں یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا یہ انہیں اس آداب سے بچا نہیں سکے گا وہ ماں اہلکنامل قریت اللہ اللہ منظر اور ہم نے نہیں کبھی بھی کسی بستی کو ہلاک کیا مگر یہ تو اس سے پہلے مرضر آتے رہے خبردار کرنے والے آتے رہے یہ قائدہ کلیہ سورہ بنی سائل میں آ چکا ہے وما رسولا، وہ جو عذاب رسول کی ست کے بعد اتمام ہجت کرنے کے بعد ذکرہ یہ یاد دہانی ہے یہ نصیحت ہے وما کُ اللہ اور ہم ظالم نہیں ہے وما بھی ضربین اور یہ قرآن دے کر کوئی شیطان نازم نہیں ہوئے جن جو ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ شاید جن ہوتے ہیں ان کا, کا یہ خیال تھا کہ جو بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں در حقیقت ان کے پاس ان جن قابو میں کیے ہوتے جو اتنی اچھی اچھی باتیں ان کو کہیں سے جوڑ کر شعر بنا کر دے دیتے کیسے کہ دیتے ہیں یہ شاید لوگ یہ ان کے اپنے اپنے گمال تھے کہ قرآن کو بھی کہیں شاید کوئی شیاتی نا جن ہیں یہ جو نادر کر رہے ہیں ماں ترزرت بھی شیاتی بگی رہوں ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے وہ ماں وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ان نہ وہ तो सुनने سے भी معذول کیے جا یہ یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہے ویسے آگے چل کر یہ مضمون کئی مرتبہ آئے گا کہ جب بھی اللہ تعالی کی طرف سے کسی رسول کی وحصت ہوتی تھی تو خصوصی پہرے لگا دیے جاتے تھے آسمانوں پر کہ جو وحی لے کر فرشتے نازل ہوں اس میں سے یہ شیاتی نے جن کچھ اچک نہ لے اور ان کو سننے سے ورنہ عام حالات میں وہ فرشتوں کے ساتھ کیونکہ میں نے ارض کیا بار بار آپ سے کہ یہ ناری مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے ان میں کچھ قرب ہے ہمارے مقابلے میں ان کا قرب زیادہ ہے آپس میں ہم تو خاک سے مٹی سے بنے ہیں بڑی کسیف ہمارا جو مادہ تخلیق وہ کسیف ہے لیکن اس کا جنات کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے ان کے وہ جو مارجم منار سے بنائے گئے ہیں تو ان کا وہ قرب ہے جس کی وجہ سے کہ وہ فرشتوں سے کوئی اونچک لیتے تھے کچھ خبریں لے لیتے تھے لیکن جب خاص طور پر وہی نبوت کا دور شروع ہوتا تھا تو خصوصی پہلے کر دیے جاتے تھے اور یہ سورہ جن میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئے گی ان نہما نصبول ان کو تو اب سننے سے بھی معذول کیے جا چکے ہیں اب اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی سنگن بھی لے سکے فلا تد واغ الخر تو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو فتکون امن المعزمین تو تم ہو کر رہو گے معزمین میں سے جنہیں عذاب دیا جائے گا وہ انضرش تک نقربین اور خبردار کیجیے اپنے قریبی رشتے داروں کو اس آیت نے ثابت کر دیا کہ یہ سورہ مبارک کا بڑے ابتدائی دور کی ہے اس لیے کہ یہ تقریبا سن تین نبوی کے اندر یہ آیت نادل ہوئی ہے جس کے بعد کہ حضور نے پھر بلایا ہے اپنے بنو ہاشم کو جمع کیا ہے حضرت علی سے کہا کہ کھانے کا بندوبست کیجیے حضرت علی آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے وہی زیر کفالت بھی تھے زیر تربیت بھی تھے کھانے کا استعمال کیا بنو ہاشم کو جمع کیا حضور دعوت دینے کھڑے ہوئے لیکن وہ سمجھ تو چکے تھے کہ اس کام کے لیے ہے کھانا کھا خا کر انہیں شور مچایا ہنگامہ کیا چلے گئے اور آپ کی بات نہیں سنی اس کے بعد چند دن اور آپ نے پھر بیچ میں ڈال کر وقفہ دے کر پھر آپ نے دوبارہ استعمال کیا اب جب لوگ انہوں نے کھانا کھا لیا تو کچھ شرم آئی ہوگی انہیں جب دو مرتبہ کھانا کھایا تو اب تو بہرحال جو کچھ کہنا چاہتے ہیں سن تو لو تو حضور نے پھر خطبہ دیا اور وہ خطبہ جو ہے بہت عظیم خطبات میں سے ہے میرا چھوٹا سا کتاب کیا ہے دعوت اللہ اس میں میں نے وہ درج کیا ہوا ہے میں حیران ہوں اصل میں ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں میری علم کی حد تک موجود نہیں ہے اہل تشیدوں کے ہاں جو ہے یہ موجود ہے خطبات نبوی کے نام سے یہ خطبہ جو ہے اس میں درج ہے ان کے یہاں نہج البلاغا جو شائع ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے ان کے خطبات اور ان کے خطوط وغیرہ ہیں لیکن اسی میں ایک حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبال کا لیکن مجھے یہ بہت مسوخ سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خطبہ ہے وہ کہ جو وہاں دیا گیا ہے کہ جو حضور نے بنو ہاشم کو جمع کر دیا ہے اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو خطبہ پورا سناؤں لیکن دعوت اللہ اور انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی کال ٹو اللہ موجود ہے جس میں یہ پورا متن مطلب اس کا موجود ہے بہت مختصر خطبہ ہے لیکن بہرحال اس سے ثابت ہوتا ہے وہ منزل عشیر تک کا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آیت بالکل اسی ردم میں ہے اسی ٹیون میں ہے جو چلا آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بعد کی آیت لا کر یا شروع کی آیت لا کر بعد والی جگہ میں بلکہ یہ مسلسل خطبہ ایک ہی نظر آ رہا ہے تو یہ سورہ مبارک کا جو ہے اپنے اسٹائل کے اعتبار سے بھی کہ چھوٹی آیتیں اور جو بہاؤ ہے وہ تیز ہے فلو تیز ہے مضامین جو ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا واقع یہ بھی جیسے سورہ ہجر اس گروپ میں ہے ابتدائی چار سال کی صورتوں میں سے ایک صورت اسی طریقے سے اس گروپ میں یہ سورج شعراء ہے ونزر عشید اقل اکربین وقف جناح کل تباہ کم نم اور اپنے آپ کندھوں کو بازو کو جھکایا کیجیے ان لوگوں کے لیے توازوں میں کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں یعنی ان کی دل جوئی کیجیے ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لیجیے وقفس کا لنی یہ آ چکا ہے سورہ ہجر کے اندر بھی بلکہ یہ بھی ایک بہت قرب ہے سورہجر کے آخر میں بھی یہ الفاظ ہیں وقف جناح یہاں صرف یہ ہے کہ من وہاں تھا مما پھر یہ اگر آپ کی نافرمانی کرے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں تو کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو آخر میں برات یا تمہارا دین اور ہے میرا دین اور العظیز الرحیم نبی آپ بھروسہ کیجیے توکل کیجیے اسی ہستی پر جو العزیز الرحیم ہے زبردست ہے لیکن ساتھ ہی مہربان بھی ہے الندی یار کا ہی نہ تقوتی ہے آپ کو وہ ذات اللہ جو ہے وہ دیکھتا ہے آپ کو جب کہ کھڑے ہوتے ہیں یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تشدد کے لیے آپ کھڑے ہیں اب اللہ کلیلہ ابتدائی دور میں تو بہت سخت معاملہ تھا رات کی نماز کا والذی یا راہ کا نہ تک تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہماری جناب میں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں. آپ ہمیں نہیں دیکھتے لیکن ہم آپ کو دیکھتے ہیں لاطمے کو حل ابسار ید میں کول ابسار وہ ابسار کو پا لیتا ہے لاطمے کو حل نگاہیں جو ہے اسے نہیں پا سکتی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تمہیں دیکھتا ہے اللہ کی غرا کا ہی نہ تقوم وہ تقلبا کا فر اور آپ سجدے کرنے والوں میں جو آپ آتے جاتے رہتے ہیں رات کے وقت حضور کا یہ معاملہ بھی ہوتا تھا کہ آپ خود جاتے بھی تھے مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے جو بھی کہیں تھے اہل ایمان اور آپ وہاں دیکھتے تھے کہ کون کون جو ہے وہ رات کی نماز پڑھ رہا ہے وہ تقلبا کا ان نحو ہوا سمیع العلیم یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے ہل انبیہ علامن تنز الشیاتی کیا ہم تمہیں بتائیں اے وہ لوگوں جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی جنات نے نابی کر دیا ہے قرآن کوئی خبیس لوہے ہے کہ جو لا رہی ہے محمد کے پاس ہل انبم علامت تنزل الشیاتی کیا ہم تمہیں بتائیں کہ یہ شیطان جو ہے یہ کن پر اترتے ہیں تنزل کل یہ تو اترا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو جھوٹے اور ہو ظاہر بات ہے کہ کلر ہم جنس باہم جنس پرواز تو جو لوگ خبیص ہوتے ہیں تو خبیز کی طرف ہی وہ آئیں گے اگر یہ لوگ جو ہیں شیاطین جن ہیں تو انسانوں میں سے بھی انہی کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق ہوگا جو خود بھی اپنے کردار کے اعتبار سے بہت پستی کے حامل ہیں تو نزل کل فاکن اسیم یلقون سما و اکثر وہ کچھ سری سنائی باتیں لا کر کرتے ہیں اپنے عاملوں کے کانوں میں لیکن اکثر وہ جھوٹی ہوتی ہیں بشواراؤ یا طب ایک اور خیال یہ تھا کہ شاید محمد نے شعر کہنے شروع کر دیے ہیں یہ شاعری ہے جو قرآن کی شکل میں وہ پیش کر رہے ہیں دیکھو شاعروں کا کردار کچھ اور ہوتا ہے محمد کا کردار کچھ اور ہے وشوارا یا طب شاعروں کی پیروی کرنے والے تو اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بے راہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں عام طور یہ اتنا پکا قانون ہے کہ اس میں تو مجھے کوئی ایکسیپشن نظر نہیں آتی شعراء کے ہم نشین عام طور پر یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو علامہ اقبال کے بارے میں بھی صد فیصد صحیح ہے جو یہاں پر تنقید آ رہی ہے ان کے پاس بیٹھنے والوں میں ان کے ہاشیہ نشینوں میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں نکلا کہ جس نے اس راستے کو اختیار کیا ہوتا یا اس کردار کی طرف کوئی پیش رفت اختیار کی ہوتی ہے کہ جس کو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے ویسے خود وہ بھی قائل تھے کہ میں خود جو ہے مختار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے یہ بات تو ہے اپنی جگہ پر لیکن اگرچہ اقبال کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا بہت سے اقبارات سے وہ بہت مختلف ہیں لیکن عام طور پر شاعروں کا جو معاملہ ہے اسی لیے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آپ دیکھیں گے ماں شیرا وماغیلا ہم نے اپنے اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہنا سکھایا ہی نہیں اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے یہ گھٹیا کام ہے حضور کے برتبے سے متفروح ہے وہ يَتَّبِعُهُمُ یا اور شعراء کی اتباع کرنے والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں الم طرح انہوں فکل وادی یہی مول کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگردان رہتے ہیں ابھی مشرق کی بات کر رہے ہیں ابھی مغرب کی کر رہے ہیں ابھی آسمان کی کر رہے ہیں ابھی زمین کی کر رہے ہیں شاعر جو ہے اس کا معاملہ غزل کا ایک شعر کسی, کسی رنگ کا ہے کسی رنگ کا ہے یا قولون مانا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں انسان کے قول اور عمل کا جو تضاد ہے قول و فعل کے درمیان اگر کوئی خلیج ہے تو یہ ہے سب سے زیادہ گھٹیا چیز انسان وہی بات کہے جو کرتا ہو اور وہی لوگوں سے کہے کہ جو خود عامل ہو تو اس کے اندر جو ہے صحیح نتیجہ نکلتا ہے قورو مالا یا فنو ہاں اس میں استثناء کیا گیا ہے اِلَّا الَّذِينَ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ ذکر اللہ اور پھر ذکر کثیر کی مداومت کریں صرف یہ کہ ایمان لا کر اور وہ جو ہے صرف ایسے ہی نام کے ایک مومن نہ ہو بلکہ یہ کہ عمل صالح بھی ہو اور ذکر کثیر بھی ہو تو پھر ایسا شاعر بھی یقین ہے پھر بہت اچھا ہوگا اور اس سے یہ ہے کہ بہت سا خیر وجود میں آئے گا جیسے حضرت حسان ابن ثابت تھے صحابی تھے حضور کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں چونکہ عرب میں اس وقت رواج تھا یہ جو مسلمک لوگ تھے ان کے شعرا حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے حجب کہتے تھے اور وہاں کے اس رواج کے مطابق پھر ضرورت پیش آئی کہ ان کے حجب کا جواب دیا جائے تو پھر حضرت حسانی ابن ثابت نے فریض نام دیا دربار نبوی کے وہ شاعر تھے اور یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے نعت کہنے والے حضرت احسان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ کہ بہرحال ان کا معاملہ جو ہے استثناء کے اندر آ جائے گا اگرچہ ایک اعتبار سے ان کا معاملہ بھی مستثنا نہیں ہے وہ بھی میدان کے مرد نہیں تھے وہ بہادر نہیں تھے چناتی یہاں تک ہوا ہے کہ غزوہ احزاب میں جہاں حضور نے ایک بڑے مکان کے اندر خواتین کو جمع کر دیا تھا وہاں انہیں پہرے پر کھڑا کر دیا جنگ کے یعنی میدان جنگ پر محاذ پر تو جانے والی بات تھی نہیں ان کی لیکن یہ کہ جہاں خواتین تھی کم سے کم ایک مرد کھڑا ہوا نظر آئے تو وہاں پر وہ حضرت احسان کو کھڑا کر دیا کوئی ایک یہودی نظر آیا حضرت صفیہ جو حضور کی پھپی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نظر آیا کوئی یہودی اور وہ بڑے مشکوک انداز میں وہ چلا آ رہا ہے ادھر ادھر سے دیکھتا ہوا تو اس کی کوئی دیت خراب ہے تو انہوں نے کہا حضرت صفیہ نے حسان جاؤ اس کو قتل کرو ان کا یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوتا تو وہ خود اتنی اس مکان سے ایک لاٹھی کوئی ہاتھ میں لی لکڑی اور اس باری اس شخص کے اس کو قتل کیا پھر اس سے کہا کہ حسان جا کر اس کے جو ہتھیار تھے وہ تو لے لو تو کہا مجھے ان سے وہ غلط ہے مجھے ضرورت نہیں ان کی تو یہ حضرت حسان مطلب کہ یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہے ایک شخص ہے جس کے اندر مزاج کے اندر یہ بات نہیں ہے تاہم وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا ایک مقام ہے لیکن یہ کہ یہ جو شعراء والی بات جو جہاں پر ہو رہی ہے وہ کچھ اتنی پختہ ہے کہ اس میں استثناء جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کثر رہ جاتی ہے وہ شورا یا تب اب الراون الم ترا انہم فکر وادی یمون و انہوں یا قلون مالا یا من اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان इसके ظلم کیا گیا ہو یعنی حجب کہی گئی ہے کفار کی طرف سے حضور کی تو اب وہ بدلے میں حجب کہہ رہے ہیں اور حضور کی طرف سے مدافعت کر رہے ہیں تو یہ بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے مسلمانوں کے تیر اور تلوار جو ہیں وہ کفار اور مشرقین کے لیے نقصان دہ ہے اس سے بھی زیادہ حسان کے جو اشعار ہیں وہ ان کے دلوں کو پس کرنے والے ہیں تو اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز کی اہمیت ہے بس ایاد اب الزین ظلم قلم کلبون اور ان قریب جان لیں گے یہ لوگ یہ ظالم یہ مشرق یہ کافر یہ گناہ کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو محاورہ ہوا کہ کس کروٹ وہ بیٹھتے ہیں وہ الٹتے ہیں یعنی ابھی انہیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ان قریب وہ وقت آ جائے گا کہ وہ جو حشر جو ان کا قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا بارکوغلی ولکم فکورانی عظیم و نفال ویا کو ملایا ترزی کی